کالے کپڑے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ پہننا صحیح ہے دیکھیے کالے کپڑے کا استعمال تو اس میں تو شرم کوئی حرج نہیں محرم میں استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے ہمارے متاغرین فخا میں صدر الشریعہ حضرت اللہ مولانا امجد علی سارمت اللہ تعالی بہار شریعت کے سولہویں حصے میں یہ لکھا کہ جو مختلف مکاتی بے فکر ہیں کہ یہ محرم میں جب امام حسین شہید ہوئے تو کوئی خوشی مناتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اس میں شیعہ حضرات جو ہیں وہ کالے پہنتے ہیں جو خارجی وغیرہ جو ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو سرخ پہنتا ایک ایسا ہے جو ہرا پہنتا اب چونکہ یہ ہمارے مذہب کے لوگ نہیں ہیں اور محرم جب شروع ہو تو یہ پہنتے ہیں ایک طبقہ کالا پہنتا ایک سرخ پہنتا ایک جو ہے وہ ہرا پہنتا اور بعض لوگ جو ہیں جو خارجی ہیں جو حضرت حسن کریمین یا حضرت علی کے خلاف ہیں وہ ہرے پہنتے ہیں ایک طرح سے معاذ اللہ خوشی مناتے ہیں امام حسین کی شہادت کی یہ تینوں رنگوں کو محرم تک نہ پہنا جائے اور اس کے بعد پہننے میں شرن کو یارہ جن